مدنی چینل کے ناظرین ایک مخصوص وقفے کے بعد تقریبا سات آٹھ مہینے کے وقفے کے بعد احکام تجارت کے ساتھ حاضر ہیں اور انشاءاللہ عزوجل اللہ اب از ابھی کنٹینیو چلے گا مفتی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہوں گے آپ کے سوالات ہوں گے تجارت سے متعلق لین دین سے متعلق مالی معاملات سے متعلق آپ کے اشکالات آپ کے سوالات انشاءاللہ عزوجل اللہ یہاں پہ رکھے جائیں گے فورم پہ رکھے جائیں گے مفتی صاحب کے سامنے رکھے جائیں گے اور مفتی صاحب حسب معمول آپ کی ان شاء اللہ شرع رہنمائی فرمائیں گے اور اپنے مدنی پھولوں سے نوازیں گے سلسلے کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں نبی کریم علی سلاۃ وسلم درود پاک کی فضیلت سے نبی رحمت شفی امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں من منصل علیہ فی مئت یعنی جو کوئی مجھ پر روزانہ سو مرتبہ درود پاک پڑھے گا خضہ می عطا جتن اللہ تعالیٰ اس کی سو حاجتیں پوری فرمائے گا سب عین امینا لی آخرت ہی دنیا یعنی اس میں سے ستر حاجتیں جو ہوں گی وہ آخرت کی اور تیس دنیا کی ہوں گی جو رب کائنات پوری فرمائے گا میرے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین اپنی عادت بنائیے کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی اور اس نیت کو بھی شامل کر لیجئے کہ انشاءاللہ شاء اللہ ازل کم از کم کم از کم سو مرتبہ روزانہ درود پاک پڑھوں گا اور یہ جو فضیلت حدیث پاک میں بیان ہوئی اس کو پانے کی صحیح کروں گا اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے صلح الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ علی وسلم میرے میٹھے مٹھے اسلام وہی اور مدنی چینل کے ناظرین جیسے کہ میں نے عرض کیا مفتی صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے لیکن فی الوقت آج کے دن مفتی صاحب ہمارے ساتھ اس وقت فزیکلی موجود نہیں ہے بلکہ مفتی صاحب حرمین شریفین تشریف لے گئے ہیں اور وہاں عمرے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں لیکن وہاں سے انہوں نے ہمارے لیے ہماری خواہش پر ہماری جستجو پر ایک چھوٹا سا پیغام ریکارڈ کر کے بھیجا ہے انشاءاللہ شاء اللہ عزد کو دکھاتے ہیں سناتے ہیں اور پھر سلسلے میں شامل کریں گے احکام تجارت کے جو ماضی میں اپیسوڈ ہوئے ہیں مختلف اقسات ہوئی ہیں اور اس میں جو سوالات ہوئے ہیں اس میں سے کچھ منتخب سوالات ہیں جو بہت ہی عمومی نوعیت کے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ ایک بڑی تعداد جو ہے اس کو اس کی رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے انشاءاللہ شاء اللہ از وہ سوالات منتخب جو ہیں وہ پیش کیے جائیں گے اس کے جوابات پیش کیے جائیں گے اور آج بھی ان سیکھنے سکھانے کا سلسلہ جاری و رہے گا چلتے ہیں مفتی صاحب کی طرف اور مفتی صاحب نے جو ہمیں ویڈیو پیغام بھیجا ہے ناظرین کے لیے بھیجا ہے اس میں پیغام بھی ہے محبت بھی ہے انشاءاللہ شاء وہ دکھاتے ہیں آپ کو جی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم اور پیارے اسلام بھائیوں اور مزے چین کے ناظرین کافی عرصے بعد آپ دیکھ رہے ہیں سلسلہ احکام تجارت آج الحمدللہ للہ حضب العالمین میں مکم کرما میں موجود ہوں میری حاضری آج نہیں ہو سکے گی انشاءاللہ العزیز آئندہ اتوار کو آپ کے ساتھ میں موجود ہوں گا ایک خوشخبری آپ کو سنپا چلوں تیرہ جولائی بلوچ جمعرات بعد نماز عشاء سے ہر جمعرات کو شروع ہو رہا ہے سلسلہ احکام حج جی ہاں حاجیوں کے لیے بہت مفید سلسلہ حج پر جانے والے اس سلسلے میں حج کے بنیادی معلومات سیکھ سکیں گے حج کے فرائض واجبات واجبات کے خلاف فرضی کی جائے تو کیا احکام لازم آتے ہیں آپ کے دوست احباب عزیز و اقارب آپ کے جاننے والے جو حج پر جا رہے ہیں انہیں اس سلسلے کی ضرور دعوت دیجئے آپ کے جاننے والوں کے جاننے والے جا رہے ہیں ان کو بھی دعوت دیجئے کہ وہ اس سلسلے کی تربیت دلا سکے اپنے سفر کے اندر میں نے بہت سارے لوگوں کو سنا بہت سارے لوگوں نے مسائل پوچھے اور یقین مانیے بعض مسائل پر دل مغموم ہو جاتا تھا ایک مسئلہ یہ بھی پوچھا گیا کہ ایک صاحب اسی سفر میں رمضان مبارک میں کراچی سے آئے احرام مان کر مکہ مکرمہ ٹھہرے رہے لیکن ان کو پتا ہی نہیں تھا کہ عمرہ کیا ہوتا ہے کیسے کرنا ہوتا ہے جب قافلہ مدینہ منورہ جانے لگا انہوں نے احرام کھولا اور مدینہ مرورہ چلے گئے تو دیکھیے غفلت اور نا کی انتہا کہاں تک پہنچی ہوئی ہے تو حج کے مسائل لیکن مشکل ہوتے ہیں اور یہاں آ کر ہی واسطہ پڑتا ہے یہاں آنے سے پہلے اس کی تیاری کر لیجیے رفیق الحرمین کا مطالعہ شروع کر دیجیے اور انشاء اللہ عزیز ہم دیکھیں گے تیرہ جولائی بروز جمعرات بعد میں ہمارے اشیا سے سلسلہ احکام حج لائف بھی اور اللہ نے چاہا تو کا ملاقات ہوتی ہے دیکھتے رہیے مدے چرن ماشاء اللہ مفتی صاحب ہرام شریفین میں ہیں وہاں کی بہاریں وہاں کا فیضان لوٹ رہے ہیں اور انشاءاللہ شاء اللہ آئندہ اتوار کو نو جولائی سے احکام تجارت میں یہاں منچ پر موجود ہوں گے آپ کی کالس کے آپ کے واٹس اپ کے آپ کے ٹیکس سوالات جو ہوں گے انشاءاللہ شاء اللہ مفتی صاحب اس کے جوابات دیں گے اور اللہ کی رحمت سے سلسلہ جاری و ساری رہے گا اب جو ہم نے سوالات پچھلی ایک سے احکام تجارت یا نکالے ہیں اس میں سے کچھ سوالات آپ کے سامنے رکھتے ہیں انشاءاللہ شاء اللہ خوب سیکھنے سکھانے کا معاملہ رہے گا اور فائدہ بھی پہنچے گا ایک معاملہ ہوتا ہے تجارتی لین دین جب ہوتا ہے کوئی مالی معاملہ ہوتا ہے کوئی چیز خریدتے ہیں کوئی چیز بیچتے ہیں تو بعض اوقات بیچ میں کوئی مڈل مین آ جاتا ہے اور وہ جو ہے کمیشن لیتا ہے کچھ معاملات ہوتے ہیں پرسینٹیج سے لیتا ہے کبھی کسی طریقے سے لیتا ہے اب یہ گھروں کے معاملے میں بھی ہوتا ہے گاڑی کے معاملے میں بھی ہوتا ہے دیگر سامان اور دیگر تجارتی معاملات میں بھی ایسا ہوتا ہے لیکن ایک انوکھا سوال احکام تجارت میں آیا اور بروکری کے حوالے سے کمیشن کے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ کس خاص معاملے میں کمیشن لینے کی بات کی جا رہی ہے اور کمیشن دینے کی بروکری لینے اور دینے کی بات کی جا رہی ہے اور اس کا شرعی حکم کیا مفتی صاحب بتا رہے ہیں آئیے دیکھیے دلچسپی سے خالی نہیں ہوگا یہ گھروں کی اور گاڑیوں کی بروکری اور کمیشن تو آپ نے بہت سنا ہوگا لیکن ابھی جو یہ سوال آ رہا ہے اور ہم چلا رہے ہیں یہ سوال بھی بڑا دلچسپ ہے اور اس کا جو جواب ہے وہ بھی بہت <تصفح> आ, الحمدللہ للہ از وجل اچھا معقول اور تشفی بخش ہے آئیے دیکھتے ہیں مفتی صاحب کیا فرما رہے ہیں اور سوال کیا کیا گیا ہے میں لاہور سے مشرف بات کروں میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں جہاں پہ کام کرتا ہوں وہ مجھے مطلب ان کا ہے سلسلہ کے ہسپتال ہے مریض لے کے آئے مریض لے کے آئے تو آپ کو پھر کمیشن ملے گا میں مریض لے کے آتا ہوں تو جب وہ ان کا بل پاس ہو جاتا ہے پھر مجھے کمیشن ملتا ہے آیا کہ وہ بھی ٹھیک ہے اوکے کوائٹ انٹرسٹنگ کو چھوٹا ہے اور تھوڑا سا منفرد سوال ہے سچی بات ہے اس سوال کے آنے سے مجھے خوشی بھی ہوئی ہے اور یعنی الحمد نئی نئی صورتیں سامنے آنا اور شعبے کی طرف جاتے ہیں پھر آپ اس کے جزیات کی طرف جاتے ہیں تو پھر وہ چیز کھلنا شروع ہوتی ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ کس طرح کے بروکر ہیں ایک بروکر صدر میں بھی گھوم رہے ہوتے ہیں اچھا اچھا اچھا بڑے مشہور بروکر ہوتے ہیں صحیح اشارہ اور آئیں گے اور آ کر کہیں گے ارے جناب آپ کی چال سے لگ رہا ہے آپ کمزور ہیں تھوڑے صحیح ٹھیک ہے کسی خربا آدمی کو دیکھیں گے ارے آپ کو تو جو نا پتلے پن کی ضرورت ہے صحیح ٹھیک ہے کسی اور کے پاس آئیں گے آپ کی آنکھوں کے گفت تو ہلکے رہے رہے ہیں ہیں ٹھیک ہے صحیح تو دیکھا جائے تو یہ محنت کر رہا ہے صحیح, صحیح, صحیح محنت کر رہا ہے کہ بندے کے پاس آ رہا ہے آ کے ڈاکٹر تک پہنچا رہا ہے لیکن ان لوگوں کا سسٹم فراڈ پر مشتمل ہے ایک تو یہ کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں کیا تو یوں ہو رہا ہے آپ کے صحیح وہ نپے تلے جملے بولتے ہیں ضروری نہیں ہے کھا بخا آدمی چلتے آدمی سڑک چلتے آدمی کو ڈرا دیں گے آ کے ٹھیک ہے اور پھر بدتمیزی کرتے ہیں وہ الگ ہے پھر کیا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر بھی ہوتا ہے بڑی سیٹنگ والا وہ دو ہزار روپے کے دوائی کا بل بنا دے گا صحیح تو ٹھیک ہے مریض نے ڈاکٹر کو دکھایا ڈاکٹر کے فیس دے چلا جائے دوا وہ خریدے نہ خریدے کچھ اور کرے اس کی مرضی ہے اب اس پر ٹارچر کرنے کی رپورٹیں بھی شائع ہوئی ہیں اخباروں میں hmm. اس کو زبردستی کی جاتی ہے ٹارچر کیا جاتا ہے اور جناب اس سے کہا جاتا ہے آپ نے دوائی بھی خریدنی ہے یہاں تو یہ تو بدماشی ہے یہ تو اس طرح کے جو چکر ہیں شرن کیسے یہ جائز ہو سکتے ہیں اور کوئی بھی شریف آدمی ان چیزوں کو نہیں اپنائے گا. کو گا ایسے صحیح. لوگوں کو ٹھگ کہا جاتا ہے hmm. تو جو اس طرح لوگ سادہ لو لوگوں کو ٹھگتے ہیں ہمارے ہاں کراچی میں یہ اطلاعات بھی ہیں کہ جو آٹو پارٹس مارکیٹس ہیں یہاں پر اس طرح کے ٹھگ ہوتے ہیں جو لوگ گاڑیاں بنوانے جاتے ہیں سو دو سو کے کام کے بدلے دو ہزار چار ہزار کا کام نکالیں گے اور کوئی نہ بھی بنوانا چاہے تو لڑیں گے پھر آپ کو تو بنانا پڑے گا کہیں یہ تو نہیں ہے یہ بھی ہمارے کراچی کے صدر کی طرح جو ہے نا جو لوگ یہاں گھوم رہے ہیں ان کی طرح لوگوں کو جھوٹ بول بول کے ڈرا ڈرا کے مریض قرار دے کے پھر ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہوں تو یہ پیشہ تو کسی صورت میں بھی جائز نہیں ہو سکتا ہاں اگر کسی ڈاکٹر نے کہا ہوا ہے کہ یار آپ کی نظر میں کوئی مریض ہو تو میرے پاس لے آئیے گا جی اس طرح کاروان والوں کا نظام ہوتا ہے جی جی کہ اس نے کہا ہوتا ہے اپنے نمائندے مقرر کیے ہوتے ہیں تو وہ مساجد کے ذریعے یا دیگر فورمز کے ذریعے ان کو چل جاتا ہے یہ پہ جانے والے ہیں بعض نے آفس بھی کھولا ہوتا ہے پھر وہ کاروان تک پہنچاتے ہیں اور اپنی جو کمیشن لیتے ہیں انہیں اسکیننگ کیا جاتا ہے okay. اپنے جو ہے وہ طریقہ کار کو اسکین کروائے شہری طور پر اور پھر اس جو رہنمائی ملے اس کے مطابق عمل, عمل کریں ماشاءاللہ اللہ مرحبا جی مدنی چندر ہم نے سوال دیکھا اور اس کا جواب بھی دیکھا یہاں مفتی صاحب نے ایک مدنی پھول و شادی آخر میں کہ اپنے کاروبار کو یا جو سسٹم کے تحت جو بھی چل رہا ہے معاملہ اس کو اسکین کروانے کی ضرورت ہے اور اس پہ شرعی رہنمائی لینے کی ضرورت ہے الحمدللہ للہ شیخ طریقہ تمیر اہل سنت اس کی بہت ترغیب ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر معاملے ہی میں دارالفتہ اہل سنت سے یا کسی مستند مفتی سے شرعی رہنمائی لے لی جائے کہ آیا یہ کرنا درست ہے یا درست نہیں ہے یہ کس انداز پہ کریں گے تو درست ہو جائے گا اور مفتی صاحب نے بھی یہی بات ارشاد فرمائی اور کاروبار کے حوالے سے یہ کاروبار جو ہے وہ شعبہ زندگی کا کہ جس کے بارے میں حدیث پاک میں آیا تجارتی معاملات جو ہیں مالی معاملات جو ہیں تجارت کے حوالے سے آیا حدیث پاک میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اشار فرمایا القاسب حبیب اللہ کہ تجارت کرنے والا جو ہے اپنے ہاتھ سے روزی روٹی کمانے والا جو ہے وہ اللہ کا دوست ہے اللہ کا پیارا ہے اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی نے فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے بازاروں میں وہ آئے جس کو جو اہل علم ہو جو خرید و فروخت کے معاملات اور مسائل سے واقف ہو وہ ہمارے بازاروں میں آئے اور یہ تجارت ملازمت یا کوئی بھی ایسا شعبہ ایسا کام جس سے آپ ارننگ کرتے ہیں جس سے آپ کماتے ہیں جس سے آپ مالی فائدہ حاصل کرتے ہیں یہ بڑا نازک معاملہ ہوتا ہے کہ آپ کی ذرا سی لاپرواہی سے ذرا سے غلط معاملے سے عین ممکن ہے کہ آنے والی انکم جو ہے وہ ناجائز و حرام ہو جائے اور اگر آپ اسے ایک اچھے پروسیجر کے تحت پایہ تکمیل تک پہنچائے اس کو پورا کریں تو وہی جو روزی ہوگی وہی جو آمدنی ہوگی وہ جائز بھی ہوگی حلال بھی ہوگی طیب بھی ہوگی اللہ تعالی ہمیں برکتیں بھی عطا فرمائے رزق و روزی میں اور علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہر معاملے میں شرع رہنمائی لے کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے بالخصوص تجارت کے حوالے سے ملازمت کے حوالے سے مالی لین دین کے حوالے سے اچھا اسی اعتبار سے ایک بڑا ہی اچھا سوال بھی آیا اور میرا اپنا گمان یہ ہے کہ شاید ہر کسی کو کسی نہ کسی انداز میں معاملہ پڑتا ہی ہے وہ کیا معاملہ ہے کہ کبھی ہم کام کرواتے ہیں یا کوئی ہم سے کام کرواتا ہے اور کام طے ہو جانے کے بعد اس کی مزدوری طے ہو جانے کے بعد کچھ کام اضافی بھی کروا لیا جاتا ہے کچھ مزید کام بڑھا دیا جاتا ہے لیکن اجرت نہیں بڑھائی جاتی اس کی جو بھی اس کا صلا دینا ہوتا ہے جو اس کی تنخواہ دینی ہوتی ہے یا جو بھی مالی معاملہ طے ہوا ہوتا ہے تو وہ تو نہیں بڑھاتے وہ اپنے فریم سے باہر نہیں نکلتا لیکن کام جو ہے وہ اپنے فریم سے باہر نکل جاتا ہے تو ایسی صورت میں شریعت اسلامیہ کیا کہتی ہے یہ سوال بھی سنیے اور مفتی صاحب جو جواب ارشاد فرما رہے ہیں اس کو بھی سنیے اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق سا فرمائے میرا نام غلام مرتزہ بیگ ہے اور میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ ہم مزدوری پہ کام کرتے ہیں سیٹ صاحب کے پاس اپنے کارخاندار کے تو اس میں جو ہمارا کام ہے اس میں رد و بدل ہو جاتی ہے اور کام میں اضافہ ہو جاتا ہے اور اس کی وہ مزدوری سے جو ہے ہم بحث کر کے بھی لے نہیں پاتے ہیں تو اس کا کیا حکم ہے شاء اللہ رشتے داروں کے ساتھ بھی ہوتے ہیں اور گھر میں کسی کام کرنے آئے دکان میں آفس میں تو پہلے طے ہوا کہ ایسا ایسا بنانا ہے <coughs> پھر کام جب ہونا شروع ہوا تو ذہن میں آیا کہ یہ تبدیلی بھی آ جائے یہ دراز لگ جائے یہ لوک لگ جائے تو اب یہ کام میں اضافہ ہو گیا لیکن اجرت میں اضافہ نہیں ہوتا تو ایسا کرنا درست ہے جو جتنے بھی میکنگ کے کام ہیں نا ان کے اندر یہ چیز تو ہے ٹھیک ہے کہ ایک بندے کے ذہن میں ایک آئیڈیا ہوتا ہے کہ اس طرح کی میں الماری بنوانی ہے صحیح جب وہ بن جاتی ہے تو پھر اس کے ذہن میں دو چیزیں اور آ جاتی ہیں تو اب خاص طور پر جو بنوانے والے ہوتے ہیں جو گاہک ہوتے ہیں ان کے اندر پایا جانے والا ایک عام ایب ہے کہ وہ ہزاروں کیا لاکھوں روپے مٹیریل پہ خرچ کر دیں گے صحیح اور اگر مزدور یہ کہہ دے گا کارپینٹر ہے یا کاریگر ہے کہ جناب آپ نے تو یہ کام طے کیا تھا ہمارے ساتھ اور یہ کام آپ بڑھوا رہے ہیں ٹھیک ہے اس کے تھوڑے پیسے آپ زیادہ دیں ہمیں اس پر زد ہوگی بحث ہوگی بہت سارے معاملات ہوں گے ٹھیک تو شری ضابطہ یہی ہے کہ جس سے جتنا کام آپ نے طے کیا ہے وہ اتنے ہی کام کرنے کا پابند ہے اور اس کو جو اجرت ہو ہوئی وہ ملے گی جب کام بڑھوایا جا رہا ہے تو پھر اس کی الگ سے اجرت کریں اور پھر یہ ہوتا ہے کہ ایسا نہیں ہوتا ایک شخص جو ہے وہ دراز کا اضافہ کروانا چاہ رہا ہے تو وہ پانچ ہزار روپے مانگ لے گا تو دوسرا بھی خیال کرے گا کہ نہیں میں نے اس کا ہزاروں روپے کا یا لاکھوں کا کام کیا ہے دراز کا اضافہ کرنا چلے میں تھوڑے سے پیسے مانگ لوں تو وہ بھی کچھ زیادہ نہیں مانگتا لیکن یہ ہے کہ جب کام اس کا آپ نے بڑھوایا ہے تو کام بڑھوانے کی وجہ سے لازمی طور پر اس کو اس سے پوچھ کر بڑھوایا جائے گا کہ یہ کام بھی کروانا ہے بتاؤ آپ کر دو گے یعنی ٹھیک ہے اور اس کے کی کیا مزدوری لوگ پھر طے کر کے اضافہ کروا لیا جائے اچھا یہ پہلے تو ایک کام طے ہوا اب کام بڑھوانا ہے اس کو بول دیے یہ کر دو اب وہ بھی طے نہیں کر رہا کہ مجھے مزید میں اس سے کتنے لوں گا اور یہ بھی کہتا ہے کر دو تو کیا یہ طریقہ چاہیے پہلے طے ہونا ضروری کر دو جب بولا جا رہا ہے اسی وقت ریٹ بھی طے ہو جائے ٹھیک ہے کہ اس کے کتنے پیسے لوگ ہیں ورنہ پھر جو وہ نزا کے صورت بنا لیے ایک کہتا ہے کہ نہیں یہ تو زیادہ ہے دوسرا کہتا نہیں کم ہے اور کام ہو چکا ہوتا ہے محنت کرنے والے کو تو محنت ہو چکی ہوتی ہے اور پھر کوئی واپسی کے صرف بھی نہیں ہوتی تو یہ نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے جی جو سر رہنمائی دی جا اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو عمل کرنے کی توسیع کرنا فرمائے اچھا ایک ہم نے گوشت مارکیٹ کے حوالے سے احکام تجارت میں گوشت مارکیٹ قصاب کا, کا کام جو ہوتا ہے گوشت کی خرید و فروخت ہوتی ہے تو پھر ہم سلاڈر ہاؤس بھی گئے تھے مختلف قصاب اسلامی وہیوں سے بھی ملاقات کی تھی اور ان سے بہت ساری معلومات بھی ملی تھی اس میں ایک چیز ہمیں یہ پتہ چلی تھی کہ جو گوشت بکتا ہے مارکیٹ میں اس میں ایک طبقہ ایسا ہے ظاہر سی بات ہے ہر جگہ اچھے برے لوگ ہوتے ہیں تو اس میں ایک طبقہ ایسا ہے کہ جو گوشت میں پریشر لگاتا جی ہاں پریشر والا گوشت وہ کہلاتا ہے اور وہ سلسلہ یہ ہوتا ہے کہ گوشت میں مختلف نسوں کے ذریعے مختلف طریقوں سے پانی بھر دیا جاتا ہے اب اس کا بھی جو ہے وہ ویٹ ہوتا ہے گوشت کا جو بھی ریٹ ہو لیکن پانی کا کوئی خاص ریٹ نہیں ہوتا بلکہ پانی مفت میں مل جاتا ہے زیادہ تر اور وہ پھر گوشت کے وزن میں گوشت کے ریٹ میں بکتا ہے یعنی گویا کہ ایک کلو گوشت خریدنے والے کو نو سو گرام یا نو گوشت ملتا ہے اور باقی اس کے ساتھ پانی ملتا ہے تو یہ معاملہ کیسا ہے صحیح ہے یا نہیں ہے ظاہر سی بات ہے عقل تو یہی کہتی ہے صحیح نہیں ہے دھوکا ہے لیکن شریعت کیا کہتی ہے بالکل شریعت جو کہتی ہے وہ بتا رہے ہیں آپ کو مفتی صاحب اور اس کی آمدنی کا کیا حکم ہوگا اس سے بچا کیسے جائے آئیے چلتے ہیں اس سوال کی طرح اور دیکھتے ہیں مفتی صاحب کیا شرع رہنمائی ارشاد فرما میرا نام محمد کامران قریشی ہے ہمارا تعلق گوش کے فیڈ سے ہے احام تجارت میں مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ گوشت میں پریشر لگانا کیسا ذبح کرتے وقت دل کی رگ میں پانی کی موٹر لگا کر اس میں پانی بھرا جاتا ہے صرف جس طریقے سے دودھ میں پانی ملتا ہے اسی طریقے سے گوشت میں پانی ملتا ہے جبکہ پریشر لگانے سے گوشت کا وزن بڑھ جاتا ہے پریشر لگانے والے اسے کم قیمت میں فروخت کرتے ہیں ہم اپنی پوری قیمت میں فروخت کرتے ہیں میری فرمائیے گوشت میں پریشر لگانا گوشت کا وزن بڑھانے کے لیے جیسے زبا ہی کرتے ہیں تو اس کی دل کی رگ میں پائپ हुँ. لگا دیا جاتا ہے تو اب وہ پانی اس کے جسم میں سراہیت کرتا ہے اس کے جو کلے وغیرہ تو اس میں چلا جاتا ہے اور وزن بڑھ جاتا ہے تو اب یہ پریشر والا گوشت بیچا جاتا ہے مثال کے طور پر اگر بالکل صاف گوشت ہوتا تو ایک کلو ہوتا پریشر کی وجہ سے سوا کلو ہو گیا کچھ بھی وزن بن سکتا ہے تو یہ پریشر والا گوشت بیچنا چاہے وہ بازار کی قیمت پر بیچا جائے چاہے سستا کر کے بیچا جائے ایسا کرنا کیسا دھوکا دینے کے نت نئے طریقے لوگ ایجاد کرتے ہیں اور ایک تو گوشت کے باہر سے پانی چھڑکنا تو گوشت اتنی جلدی پانی جذب نہیں کرتا تو اب اس کا طریقہ یہ نکالا کہ اس کی جو مرکزی رگ ہے خون جو نالی دل کے ساتھ جو رگ ہے اس میں تیز موٹر چلا کر موٹر ایک پریشر سے آتی ہے شاید اس کا نام بھی پریشریسلی بنا ہے جی کہ بہت سپیڈ کے ساتھ جو ہے وہ پانی ڈالا جاتا ہے اور وہ پانی دو چار پانچ کلو تو چڑھاتے ہی ہوں گے صحیح <coughs> تو وہ پانی اندر جا کے وزن کا حصہ بن جاتا ہے ٹھیک اب جب وہ وزن کا حصہ بنے گا تو گویا کیا آپ نے اس میں ملاوٹ کر دی یعنی گوشت کا وزن ہے کسی حصے کا چار پانچ کلو پانے کے بعد آدھا پونا کلو اور بڑھ گیا, بڑھ گیا بلکہ مجھے بتایا گیا کہ صرف پورے زندہ اور سالم جانور میں ایسا نہیں ہوتا صحیح اب تو ایسی ٹیکنالوجی بھی آگے ان لوگوں کے پاس ایک پیس بھی لے کر جائیں گے نا یہ ہے لوگ آپس میں کرتے ہیں کہ ابھی یہ ران ہے اس میں ذرا پریشر لگا دو اچھا تو وہ ران کی کوئی ایسی رگ انہیں پتا ہے کہ اس رگ میں اگر ہم ڈالیں گے صحیح اپنا پانی جس طریقے سے بھی ڈالتے ہوں گے تو پھر یہ ہے کہ اس کے اندر بھی آدھا پونا کلو دو کلو پانی چلا جائے گا صحیح تو اب جو اجزا ہیں اس کے اندر بھی یہ سلسلہ ہو گیا ہے اب بنیادی طور پر تین طبقے بنتے ہیں ایک وہ آدمی جو پریشر لگانے کا کام کرتا ہے صحیح ایک وہ جو اس کے پاس گوشت لے کر جاتا ہے ٹھیک ہے اور ایک وہ ہے جو دکان پہ رکھ کے بیچتا ہے صحیح دکان پہ جو کے بیچ رہا ہے اس کو بھی پتا ہے کہ یہ پریشر والا ہے جس نے اس کو بیچا اس کو بھی پتا ہے کہ پریشر والا ہے تو کوئی اگر یہ سمجھتا ہے کہ ہمیں تو پتا ہے کہ یہ پریشر والا ہے تو ہم, ہمارے آپس میں تو دھوکہ نہیں ہوا لیکن اس کی بنیاد ہے گاہک کو دھوکہ دینا تو ویسے بھی یہ لوگوں کو چاہیے کہ جہاں قیمتوں کا بہت زیادہ فرق ملے صحیح وہاں ذرا سوچ سمجھ کر خریدا جائے ٹھیک ہے ایک صاحب مجھے بتا رہے تھے مرغیوں کے تعلق سے بھی مرغی کیوں نے کسی مرغی والے سے پوچھا کہ یار تمہارے تم تو اتنا سو پچاس مہنگا دیتے ہو وہ جو فلاں مارکیٹ ہے وہاں جو ہے ایسا نہیں ہے وہاں سو پچاس کم دیا جاتا ہے تو اس نے کہا کہ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ وہ مرغی کو اٹھا کے پانی کے ڈرم میں ڈال دیتے ہیں پانی کے ڈرم میں ڈال دیا ایک گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے بعد اس کو نکالیں گے پانی اچھی طرح اس کے اندر جذب ہو چکا ہوگا صحیح. اور اس مرغی کا وزن بڑھ جائے گا صحیح. اس کی وجہ سے وہ قیمت کم کر دیتے ہیں تو بہرحال یہ ایک دھوکہ ہے صحیح. نبی اکرم علیہ السلط السلام کا ایک موقع پر گلے کی ایک ڈھیری کے پاس سے گزر ہوا آپ علیہ السلاط السلام نے جب اس کے نیچے ہاتھ مارا تو نیچے سے گندم گیلی نکلی صحیح. اوپر سے گیلی نہیں تھی صحیح. اس پر آپ علیہ السلاط السلام نے تنبیہ فرمائی توبیک فرمائی ٹھیک تو یہ جو پریشر کے ذریعے یا گوشت کے اندر جس طریقے سے پانی ڈالنے کا سوال ہوا یہ جو عمل ہے یہ غیر شرعی عمل ہے صحیح. مسلمانوں کو دھوکہ دینے کی بنیاد ہے دھوکہ دینے کا سامان ہے ایسے عمل میں جو بھی معاونین ہے مرتقبین ہیں سب قابل مواخذہ ہیں صحیح. تو جائز نہیں ان کے لیے ایسا کام کرنا اس میں دھوکہ دہی کا معاملہ ہے بعض ایسے ہوتے ہیں اس میں اسپرین کی گولی ڈال کر پھر پانی لگاتے ہیں اس سے گوشت جو نا گلتا جلتی ہے پیلا ہو جاتا ہاں یہ تو علمان والحفیظ کہ ڈسپرین کی گولی ڈال کے پانی کے اندر وہ ڈالتے ہیں بوڑھا جانور ہے صحیح ہے بوڑھا جانور ہے اس, اس کے اندر یہ عمل کیا تاکہ جب یہ گوشت گلے تو جلدی گل جائے اور ان کو ان کا جو دھوکہ ہے انہوں نے جب بچیا کا گوشت کہہ کے بیچا ہے یا چھوٹی عمر کا کہہ کے بیچا ہے وہ جو راز ہے لوگوں پہ منکشف نہ ہو جائے یہ تو ایسا نہیں ہے تو है بڑے جانا گوشت ہے اب ڈسپرین ملا کر پریشر پانی ملا کر پانی بھریں گے کتنے ایسے مریض ہوں گے جن کو ڈسپرین سے پرہیز ہوگی اور ویسے بھی گولی ہے نا ڈسپرین تو ہم ایک گولی کھاتے ہیں لیکن وہی کوئی جو ہے پورا مٹھا بھر کے کھا لے تو اس کی صحت پر کیا مزید اثرات وارض نہیں ہوں گے یہ عمل جو ہے یہ بھی عمل ظلم ہے لوگوں کے ساتھ ظلم ہے دھوکہ دہی کے ساتھ ساتھ ظلم بھی ہے تو بلا شبہ یہ ناجائز حرام عمل ہے اس کا کرنا ہرگز جائز نہیں ٹھیک ہے اور یہ تو گوشت کا مسئلہ تھا جمن سبزی کے اوپر بھی پانی چھڑک رہے ہوتے ہیں ٹھیلے والے تو اس میں بھی دھوکہ کلا جائے اس سے بھی وزن بڑھتا ہے کیا دیکھیں اس میں پانی کی مقدار پر ڈیپینڈ کرتا ہے ٹھیک بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہلکی پھلکی فہار مارتے ہیں تاکہ جو گرد وغیرہ ہے وہ ذرا دور ہو جائے اور یعنی مٹی اور گرد اگر پڑی رہے گی تو اس میں چمک نہیں آئے گی صحیح تو اتنا تو دکاندار کا حق ہے کہ وہ ذرا صفائی ستھرائی کر لے تھوڑا سا پانی مار کے مٹی وٹی ہٹا دے اس حد تک تو, تو ٹھیک ہے صحیح صحیح لیکن کسی کا مقصد یہ ہے کہ میں پانی اس لیے ڈال رہا ہوں وزن بڑھ جائے گیلی گی ہو جائیں تر بتر ہو جائیں اور پھر جو ہے وہ لوگوں کو دینا چاہتا ہے یہ عمل جائز نہیں ہے جیسے ایک مثال ہے دنیا ہے یا پودینہ ہے اس کا تو لیندین ہوتا ہے ڈھیری سے تل کر یہ نہیں بکتی عام طور پر اب کوئی دنیا بدینے میں پانی مار رہا ہے تو اس کا مقصد وزن بڑھانا نہیں ہے وہ ایک تو یہ ویسے بھی جو نا وہ پانی نہ مارا جائے نا بادشاہ ایسی ہوتی ہیں تو اس میں مردگی کا عمل پیدا ہو جاتا ہے جیسے پان کا پتہ ہے ٹھیک ہے پان کے پتے کو دو طریقے ہوتے ہیں تو آپ فریج میں رکھیں یا اس کو گیلے کپڑے میں آپ گیلے کپڑے میں یا کاغذ میں لپیٹ کر رکھیں ورنہ وہ مر جائے گا پتہ یعنی ضائع ہو جائے گا تو دھنیے پودینے میں جو پانی مارا جاتا ہے اس کے مقاصد یہ ہوتے ہیں کہ یہ تر تازہ رہے اس کے اندر جو حیات ہے وہ باقی رہے اور یہ ویسے بھی جو ہے وہ تول کر نہیں بیچا جاتا تو یہاں جو کرائن ہیں وہ واضح ہیں کہ مقصد یہاں دھوکہ دینا نہیں ہے لیکن بعد جمعہ پہ دھوکہ دینا ہوتا ہے آپ پان کا پتہ لینے جائیں تو وہاں بھی جو اچھے دکاندار ہوتے ہیں وہ اچھی طرح چھڑکتے ہیں پہلے ٹھیک ہے یعنی وہ پانی ڈال کے رکھتے ہیں لیکن تول کرنے سے پہلے چھڑکتے ہیں کہ پانی اگر ہے تو وہ جدا ہو جائے اور صرف پان کا ہی وزن ہو ٹھیک لیکن بہت سارے لوگ ہو سکتا ہے نہ چھڑکتے ہوں وہ یہ کثرت کرتے ہوں کہ پانی چلا جائے تو اب جو معاملات ہوں گے وہ دھوکے پر مشتمل ہوں گے کامران بھائی اور اسی طرح دیگر جو اسلام بھائی اس کام سے وابستہ ہیں امید ہے کہ کامران بھی ایسا نہ کرتے ہوں گے خود بھی انہوں نے فرمایا لیکن جو ایسا کرتے ہیں ان کو چاہیے کہ اس طرح نہ کریں اللہ تعالی ہمیں دھوکہ دینے سے بھی محفوظ فرمائے اور دھوکہ کھانے سے بھی محفوظ فرمائے اور کے حالات کمانے کھانے کھلانے کی توفیق عطا فرمائے رسلام اور مدنی چینل کے ناظرین سلسلے کا وقت اختتام پذیر ہو رہا ہے میں عرض کرتا چلوں آئندہ اتوار یعنی نو جولائی سے انشاء اللہ تجارت ایک نئی آب تاب کے ساتھ شروع ہوگا انشاءاللہ شاء مفتی علی ازغر اختاری المدنی مدزل علی ہمارے ساتھ ہوں گے فزیکلی یہاں موجود ہوں گے واٹس ایپ کے ذریعے کالز کے ذریعے ٹیکس کے ذریعے جو آپ کے سوالات آئیں گے ان اللہ اس پہ شرعی رہنمائی بھی دیں گے نو جولائی کو ہی یعنی <تصفح> آئندہ اتوار کو دوپہر دو بجے سے لے کر اصر تک عالمی مدنی مرکز سزان مدینہ میں حج تربیتی اجتماع ہو رہا ہے جس میں انشاءاللہ عزوجل دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شعرا کے نگران حاجی محمد عمران العالی اور رکن شعرہ حاجی عبدالحبیب اطاریہ علی ان شاء اللہ اضافل سنت و بیان بھی فرمائیں گے اور حج پہ جانے والے عاشقان رسول کی انشاءاللہ عزوجل اللہ تربیت کا بھی سلسلہ ہوگا تو آپ حج پر جا رہے ہیں حج پہ جانے کا ارادہ رکھتے ہیں کہ آپ کے عزیز اقریبا ہیں جان پہچان والے ہیں تو جہاں پر بھی ان شاء مدنی چینل پر لائیو بھی ہوگا تو اس سلسلے کو ضرور دیکھیے سنیے سمجھیے اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور جن جن سے ممکن ہو سکے باب المدینہ کراچی میں عالمی مدنی مرکز سزان مدینہ تشریف لے آئیں ان شاء اللہ ازر یہاں بیٹھ کر کیف و سرور کی کیفیت جو ہوگی وہ جدا ہوگی اللہ تعالی ہمیں برکت عطا فرمائے اس کی بھی برکت عطا فرمائے اور انشاءاللہ عزوجل اللہ از حج پر جانے والے عائشان رسول کے لیے مدنی چینل ہر سال کی طرح اس سال بھی لا رہا ہے سلسلہ احکام تجارت جس میں انشاءاللہ شاء اللہ ازد وجل دعوت اسلامی کے دارالاحل سنت سے وابستہ مفتی محمد علی اضغر اطاری مدنی مدض انشاء اللہ ازل حجاج کی عاشقان رسول کی احکام حج کی زائرین حرمین طیبین کی حج پر جانے والوں کی تربیت کا سلسلہ فرماتے ہیں اور یہ سلسلہ ویکلی ہوگا انشاءاللہ شاء و جل ہر جمعرات کو تیرہ جولائی سے ہر جمعرات کو رات دس بجے مدنی چینل پہ آن ایئر بھی ہوگا اور انشاءاللہ شاء اللہ ازل عائشان رسول کی حجاج کی شرکت بھی اس میں ہم ممکن بنائیں گے اللہ تعالی ہمیں اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ مدنی چینل دیکھنے کی اور اس کو سننے کی اور ممکن ہو تو ایک بات ارض کرتا چلوں مدنی پھول ارض کرتا چلوں کہ اپنے ٹی وی سیٹ کے پاس آپ ایک ڈائری اور قلم رکھ لیجئے پین رکھ لیجئے اچھے اچھے مدنی پھول جو ہوا کریں وہ لکھ لیا کیجئے انشاءاللہ شاء اللہ مفید بھی ہوں گے مددگار بھی ہوں گے اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ